بسم الله رب العالمين فلا عقب للمنتقين ولا عذانا الى الوالدين بلطند مطلب سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو جنہوں نے اس مسجد میں نماز تراوے ادا کرنے کی سعادت حاصل کی تمام بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خصوص امامت کا شرف حاصل کرنے والے اپنے عزیز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے قرآن حکیم کی تکمیل ہوئی مکمل قرآن پڑھا گیا اور مکمل قرآن سنا گیا ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک زبر زیر کی حفاظت کے ساتھ قرآن پاک کی تکمیل عمل میں آئی ہے دعا کو ہوں کہ اقبال و عزت اس نیکی کو شرف قبولیت عطا فرمائے قبولیت کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قام رمضان ایمان ما تقدم من قدم جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کر لے اور تراویح کا اہتمام کر لے العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا شرط یہ ہے کہ یہ قیام جو ہے یہ دو چیزوں پر قائم ہو ایک ایمان اور دوسری احتساب ایمان سے مراد یہ ہے کہ سچے عقیدے کے ساتھ اور ایک مستحکم توحید کے ساتھ قیام ہو اور احتساب کا معنی یہ ہے کہ اس میں رہا نہ ہو بلکہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو اور اخلاص پر قائم ہو ہوب العزت اس شخص کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گے یہ گناہ جو ہیں یہ سویرا گناہ ہے چھوٹے گناہ سارے معاف ہو جاتے کبیرہ گناہ باقی رہ جاتے ہیں جن کی بخشش اس سے بھی آسان ہے بس اس کے دربار میں حاضر حاضری اور ندامت کے دو آنسو صف کے دل سے توبہ اور استغفار صلی اللہ تعالی راضی ہو جائے گا یہ دین کی سماحت اور برکت ہے جس میں گناہوں کی بخشش ایک بڑا ہی آسان عمل ہے یمن آدم لغ بلا ان مستفر تو نہیں لاؤ فرن الگ علامہ نمین کو بھلا ابھا لیے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو ایک دفعہ استغفار کر لی تو میں سارے گناہ معاف کر دوں علامہ وہ جیسے بھی ہوں بلا ابا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کوئی کام میرے لیے مشکل نہیں کوئی کام میرے لیے مشکل نہیں یہ ہے ہمارے دین اسلام کی برکت اتنا بڑا انبار گناہ ہو گیا ستر سال کے گناہ اسی سال کے گناہ بندہ ایک نشست میں وہ معاف کروا سکتا صرف ندامت چاہیے اور ندامت کے ساتھ استغفار چاہیے بلکہ بعض وقت استغفار کی نوبت بھی نہیں آتی بنی اسرائیل کے ننانوے افراد کے قاتل اسے توبہ کا خیال آ گیا اب وہ لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے لی من توبہ کہ مجھے بتاؤ میری توبہ کیسے ممکن ہے کہاں جاؤں عبد اللہ علیہ راہب ایک راہب عبادت گزار تھا عیسائی اس کی طرف بھیجا گیا یہ واقعہ سابقہ امت کے کسی انسان کا ہے قرآن یہ بتاتے ہیں کہ یہ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ جب ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا ننانوے افراد قتل کیے ہوئے اور وہ توبہ کا پوچھا تو ایک راہب کا راستہ اس کو دکھایا گیا راہب کے پاس چلا گیا جو عبادت گزار تو تھا مگر عالم نہیں تھا اس نے کہا کہ انگ کا توبہ تیری توبہ کہاں قبول بولو تیرا جرم تو بڑا بیانک ہے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں تو انہیں اکٹھے ننانوے افراد قتل کیے وہ بھی ظلم اور بربریت کے ساتھ تم تو انتہائی شفاق ہو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل اسے غصہ آ گیا چونکہ قتل اس کی ایک فطرت بن چکا تھا اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دے گا یا وہ لوگوں کا سدیہ ناز کرے گا یا بعض اوقات اوقات اسے اپنے آپ کو بھی جوتے پڑ سکتے جیسے اس کو پڑھ گیا علم کے بغیر فتویٰ دیا اور اپنی زندگی سے معروم ہو گیا اور پھر وہی دھن حلی من توبہ کہ مجھے کوئی توبہ کا راستہ دکھاؤ تو اب کی بار ایک عالم ربانی کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی اس نے اس کا پورا ماجرہ سنا اور کہا کہ میں یہ حول بہ نو تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی تیرا جرم اس سے بھیانک کو وہ بھی قابل معافی اللہ رب العزت نے فرعون کو توبہ کی دعوت نہیں دی جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا بنا ربوں کو میرا کہ میں تمہارا سب سے بڑا اور سب سے اونچا رب ہوں اسے بھی توبہ, توبہ کی دعوت دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے یہودیوں کو توبہ کی دعوت نہیں تھی عیسائیوں کو نہیں دی بعض عیسائی کہتے تھے کہ, کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے اور بعض کہتے کہ عیسی خود اللہ ہے یہ جرم قتل سے بڑا جرم کسی مخلوق کو الہ قرار دے دینا یہ قتل سے بڑا جرم مقردہ رحم العزت نے انہیں بھی کہا کہ توبہ کر لو افلا یتوبون یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے توبہ کر لیں تو میں ان کو معاف کر دوں تو اس عالم نے کہا کہ بھائی یہ ہو کر بین نے کہو توبہ تیری توحبہ اور تیرے بیچ کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی بس میرا ایک مشورہ ہے توبہ یہاں بھی ہو سکتی لیکن اد حویلہ عرب کداب و کداں تم فلان بستی میں چلے جاؤ یہ علاقہ چھوڑ دو جس علاقے میں انسان کے جرائم ہوں بہتر یہ ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ دے وہ اپنے جرائم کی جگہوں کو دیکھے گا اور وہ جرائم جو ہے دوبارہ اس کے دل میں جاگیں گے اسی لیے شریعت کی ہدایت ہے کہ جو شخص غیر شادی شدہ ہو اور زناح کا مرتکب ہو جائے اس کی پشت پر سو کوڑے مارے جائیں اور اس کو ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے تاکہ اس زمین کو چھوڑ دیں وہ یادیں اس کے دل سے نکلیں اور کسی ایسی جگہ پر جائے جہاں صالحین آباد ہوں اللہ کے نیک بندے اور ان کی صحبت اختیار کر یہ صحبت صالحین کے بڑے اثرات ہیں یہ شریعت کے مقاصد میں سے اس عالم ربانی نے کہا کہ تمہاری توبہ ضرور ہوگی تم یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو مگر تم فلاں بستی میں چلے جاؤ اس بستی کے سارے افراد نیک ہیں عبادت گزار ہیں تم ان کے بیچ چلے جاؤ ان کے ساتھ مل کر عبادت بھی کرو اور توبہ بھی کرو بس وہ توبہ کی دھن سوار تھی وہیں سے روانہ ہوگی اس بستی کی طرف اور راستے میں اس کی موت کا پیغام آ اس کی موت کا پیغام آ اس بستی میں پہنچ نہیں سکا اور توبہ کر نہیں سکا مگر اللہ رب العزت علیم مزاط صدور دلوں کے بھیج جاننے والا اللہ جان چکا تھا کہ زبان سے توبہ نہیں کر سکا لیکن دل سے کر چکا ہے اس کے دل میں ندامت پشیمانی اور توبہ کی دھن سوار ہے اس کی روح قبض کرنے کا فرض آگے روح کون قبض کرے اور کون وصول کرے روح قبض کرنے والا فرشتہ روح قبض کرتا ہے اور جب وہ روح قبض کرتا ہے تو دو طرح کے فرشتے اس کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں جنت کے اور جہنم کے جنت کے فرشتے جنت کا کفن لے کر آتے ہیں اور کستوری کی خوشبو لے کر آتے ہیں اور جو ہی روح قبض ہوتی ہے ان کے حوالے کر دی جاتی ہے اگر وہ نیک اور صالح ہو اور اس روح کو فوراً جنت کے کفن میں لپیٹا جاتا ہے اور خوشبوؤں سے موتر کر دیا جاتا ہے دوسری طرف جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں جہنم کا کفل اور انتہائی بدبودار اور اگر وہ میت برا انسان ہو بد کردار ہو تو اس کی روح قبض کر کے فوراً جہنم کے فرشتوں کو سونپ دی جاتی جنت والے فرشتے اس کی روح کو عل میں اور جہنم والے فرشتے سجین میں لے کر چلے جاتے ہیں اس شخص پر جھگڑا ہو کے کہ اس کی روح کون وصول کرے جنت کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ یہ توبہ نہیں کر سکا لیکن توبہ کا خیال تو آ چکا تھا اور نادم ہو چکا تھا شرمندہ ہو چکا تھا وہ وہاں پہنچ نہیں سکا لیکن قصد تو اختیار کر چکا تھا اور سفر شروع کر چکا تھا لہذا اس کو جنتی ہونا چاہیے اور جہنم کے فرشتوں کو موقف یہ تھا کہ اس نے آج تک کوئی نیکی نہیں کی دکھاؤ کوئی ثابت کرو کوئی ایک نیکی اس کی ثابت کرو کوئی نیکی نہیں یہ تو جہنم کے قابل فخم ملائکت الرحن ملائکت العذاب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑ رہے اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ کو جان چکا تھا پہچان چکا تھا ایک فرشتے کو سمجھا کر انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ تم جا کر یہ فیصلہ کرو وہ گیا اور اس نے دونوں فرشتوں نے روک لیا کہ ہماری بھی ذرا فیصلہ کرو ایک اختلاف ہو تو اس نے کہا کوئی مشکل نہیں دونوں زمینوں کو ناپ لو جو اس کی گناہوں کی اور قتل کی اور بربریت کی زمین کی. اگر وہ قریب ہے تو پھر یہ جہن میں اور اگر اس کی توبہ کی قریب زمین قریب آ چکی اور یہ فاصلہ زیادہ ہو چکا تو پھر یہ سراسر سر اللہ کی رحمت کا مستحق اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے چکا تھا اس زمین کو کہ تو میری مخلوق ہے تو پھیل جا ذرا لمبی ہو جائے اور اس زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا تقرر بھی تو ذرا قریب آ جا وہ زمین پھیل گئی یہ سکڑ گئی جب ناپا گیا تو معصیت کی زمین ایک بالشت دور نکلی اور توبہ کی زمین ایک بارش قریب نکلی اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وہ مرنے کے لیے گرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح گرایا اس طرح زمین پر گرایا کہ اس کا دل جو تھا سینہ وہ توبہ کی زمین کے قریب تھا اور اس کے پاؤں گناہ ہوگی زمین کے قریب اور فیصلہ پاؤں سے نہیں ہوتا دل سے ہوتا تو فرمایا کہ دل سے نہ پہنچ دل قریب تھا اور پاؤں اس طرف قریب تھا کہ پروردگار کے حکمت کہ بندہ اگر توحبہ کی جستجو اختیار کر لے تو اللہ رب الرسد بڑا غفول رکھیں اس لیے نبی السلام کے فرمانے نظم الطوبہ کہ ندامت بذات خود توبہ ہے بندہ اپنے اندر گناہوں سے شرمندہ ہو جائے اور نظامت اختیار کر لے یہ پشمانی اور ندامت ہی توبہ ہے تو وہ ذات بڑی غفور رقیم ہے اور وہ بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ بندے کب توبہ کریں یموزا ہو بلئی لوب و مسیح النہار رات چڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو چھپ کر میرے بندے توبہ کر لیں یہ ہاتھ کا پھیلانا کس چیز کی علامت تھی آپ اپنے بچے کو دیکھ کر ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں پیار کی وجہ سے بچہ میرے ساتھ آئے اور میرے سینے سے لگ جائے ایک محبت کے جذبات ہوتے ہیں نا پیار کے اللہ تعالیٰ ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے رات بھر کے لیے یہ بندوں کی توبہ کا اس کو شوق اور خوشی اور محبت رات بھر ہاتھ پھیلایا رہتا ہے لیکوبہ مسیح النہار تاکہ جس بندے نے دن میں گناہ کیے تھے وہ رات کو چھپ کر توبہ کر لے چھپ کر توبہ کروں تو دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں شرطیں تو دنیا والے لگاتے ہیں کہ سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگ میرے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے اللہ کی طرف سے ایسی کوئی شرط نہیں میرے بندے چھپ کر آ تاریخی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو تیر توبہ اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں رات بھر ہاتھ پھیلائے رکھتا ہوں ان بندوں کے استقبال کے لیے جو رات کو توبہ کی سوچ کر آ جائیں میری طرف یہ گناہوں کی بخشش جو ہے بڑا ایک عظیم عمل ہے ہم سب کی ضرورت ہے اور یہ جو عمل قیام اللیل کا تراویح کا جو اللہ کی توفیق سے پورا ہوا اس عمل کا فائدہ کیا ہے کہ یہ جو قیام رمضان ہے اس سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتا ہے صغیرہ گناہ اور قبیرہ گناہوں کے لیے آج توبہ کر سب ختم معاملہ صاف اور انسان اس رمضان کی بھٹی سے ایک سونا بن کر نکلے گا جس کی میل کچیل نکل چکی ہو اور بالکل وہ پاک صاف ہو چکا تو اللہ تعالیٰ اس قرآن پڑھنے کو سننے کو اسی حدیث کے تناظر میں قبول فرما لے اسی حدیث کے تنازر میں ایک ایک حرف آپ نے پڑھا اور سنا اور یہ قیام رمضان گناہوں کی بخشش دوسرا جو تناظر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور سننا اس کی نیکی ہر حرف کے بدلے دس نیکی اور یہ لاکھوں حروف اور پھر ہر حرف کی دس نیکیاں شاید یہ حساب آپ کا کمپیوٹر بھی نہ لگا سکے یہ کتنی نیکیاں بنتی یہ اس دین کی سماحت اور وسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم ان سے بھرپور استفادہ کر سکیں یہ آخری دن چل رہے ہیں رمضان کے ان آخری دنوں میں ایک سوچ اور سوچیں اور وہ یہ ہے کہ ہم جو عمل رمضان میں کرتے رہے کیا اچھا ہو کہ یہ آئندہ بھی جاری رہیں مثلاً روزے ہیں تو آئندہ بھی روزو نفل روزوں کی صورت میں آپ اس نیکی کو جاری رکھ سکتے ہیں پیر کا روزہ ہے جمعرات کا روزہ ہے ایام بیس کے روزے ہیں ابھی شوال کے چھ روزے یہ نیکی جاری رہے ہم نے اس مہینے قرآن پڑھا قرآن کی تلاوت کی تو کیا خیال ہے قرآن کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے نہیں رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھتے رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہمارا روزانہ کا معمول ہونا چاہیے ورنہ رسول قیامت کے دن شکوہ کرے گا یا اللہ تیرے ان بندوں نے قرآن کو پکڑا چھوڑا ہوا اتخذو تخت القرآن قرآن محجور ہو قرآن کو پکڑا لیکن چھوڑا ہوا گھر رکھا ہوا تھا لیکن پڑھتے نہیں تھے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے اب بیٹی کو رخصت کرنا جب مقصود ہوتا تو قرآن کو اٹھا لیتے اور اس کے سائے تلے اسے گھر سے رخصت کرتے یہ قرآن کا کام رہ گیا تھا یا بعض پیشہ ور مولوی جو قرآن کا استعمال کرتے ہیں تعویذوں میں اور لوگوں سے پیسے بٹور تھے اس کو ایک کاروبار بنا رکھے یہ سارے استعمال ناجائز ہیں قرآن کو پڑھو سمجھو اور اس کی حدود پر عمل کرو یہ قرآن کا استعمال یہ تعلق القرآن جو ہے جس طرح رمضان میں ہم نے قائم رکھا جوڑے رکھا رمضان کے بعد بھی یہ نیکی جائی رہنی چاہیے یہ چیزیں سوچیں ہم رمضان میں خرچ کرتے ہیں الحمد للہ یہاں ہر نماز میں کوئی نہ کوئی جماعتی ساتھی آیا ہوتا ہے اپنی اپیل کرتا ہے اور کچھ لے کر جاتے بڑا یہ باقیدہ جذبہ ہے اور بڑا قیمتی ہے رمضان میں انفاق ہے بلکہ یہ تین کام آپس میں جڑے ہوئے ہیں روزہ قرآن کی تلاوت اور صدقہ ان تینوں کو ملا کر روزہ قرآن کی تلاوت اور صدقہ جس کی دلیل نبیلام کی حدیث ہے کہ جب رمضان میں جبریل امین رات کو آتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہیں وقان یل علقرآن جو قرآن اتر چکا ہوتا وہ رسول وسلم جبریل کو سنایا کرتے تھے اور جب جبریل سن کر روانہ ہوتے تو آگے صحیح بخاری کے تیز کے الفاظ ہے کہ کانا اجب بالخیر من ری المرف والا ہین الخواہ جب جبریل امین آپ کو مل کر جاتے قرآن سن کر جاتے تو ان کے جانے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم اپنا مال آندھی کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار سے خرچ کرتے ہیں آندھی کی رفتار سے زیادہ رفتار سے زیادہ تیزی سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں یعنی قرآن پاک سے فارغ ہونے کے بعد آپ صدقہ شروع کرتے ہیں روزہ تلاوت قرآن اور صدقہ ان تینوں کاموں کو جوڑ کر ملا کر رکھو آپ کہیں گے کہ ہم غریب ہیں صدقہ نہیں دے سکتے صدقہ کی دینی فقہ کیا ہے کیا صدقہ اس چیز کا نام ہے کہ ڈھیروں خرچ کیے دین اسلام میں صدقہ کیا ہے اور صدقے کا فلسفہ کیا ہے ایک انسان اپنا مال خرچ کرے کم یا زیادہ جو اس کی حیثیت لیکن خرچ اخلاص سے کرے دل میں اخلاص سے اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثباب لینا مقصود ہو صدقہ کم ہو جاتا فرمایا کہ ماں کو میں کلب ہو بھلائی سا بہن وہ بہن تھرجمان تم سب سے تمہارے پرور نے باتیں کرنی ہیں اور اس طرح کرنی ہے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا آگے کیا فرمایا اِلَى اَيْمَنَ مِنْهُ اس وقت انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا فلاں ذرا اللہ قدم بائیں طرف اسے صرف اپنے اعمال نظر آئیں گا بائیں طرف دیکھے گا بائیں طرف اپنے اعمال نظر آئے گا ما بین نئی اور اپنے سامنے دیکھے گا فلاں یرا اللہ نار جہنم تلخا بھج تو سامنے جہنم کی آگ ہوگی اس کے چہرے کے سامنے راگے کیا فرمائے فتح خنار اس آگ سے بچ جاؤ بلا بشقا خو آدھی کھجور خرچ کر کے یہ صدقہ اس آگ سے بچ جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے حساب کی عدالت میں تمہارے چہرے کے سامنے کھڑی ہو بچ جاؤ اس سے خوا آدھی کھجور خرچ کر کے یہ دین اسلام میں صدقہ اور اس کا فلسفہ بے تحاشا مال خرچ کرنا یہ شرط نہیں ہے اگر ہے تو خرچ کرو نہیں ہے تو دین میں اتنی سماحت ہے کہ آدھی کھجور اگر تم خرچ کرو گے تو وہ بھی تمہیں جہنم سے بچا سکتے ہیں. تو الغرض یہ تینوں اعمال آپس میں مربوط ہے روزہ قرآن کے ساتھ اور قرآن صدقے کے ساتھ اور تینوں کی تاثیر میدان محشر میں دکھائی دے گی تینوں کا اثر وہاں نظر آئے گا روزہ اور قرآن اور صدقہ روزے کا اثر کیا ہوگا روزہ میدان محشر میں بندے کی سفارش کرے گا اور قرآن بھی میدان محشر میں بندے کی سفارش کرے گا دونوں اکٹھے آئیں گے سفارش کرنے کی روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو رات کو میں نے اس کو کھانے پینے ضرور اور قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا نبی علیہ اسلام کا فرمان ہے کہ فائی شف دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی دونوں کی یہ ہے روزہ اور قرآن کی تاثیر باقی را صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فلمرغ فیصل صدقہ دی یوم الخیامن حقیٰ بیند الخلائق ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تو اس کا صدقہ اس کے سر کا سایہ بن جائے گا آج یہ سورج کروڑہ میل کے فاصلے پر اور اس نے کراچی والوں کو کچھ آنکھیں دکھائیں تو لگ بھگ دو ہزار افراد فوت ہو اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکے حالانکہ کروڑا میل کے فاصلے پر حالانکہ انتظامات موجود ہیں سائے موجود ہیں اور اے سی موجود ہے پنکھے موجود ہیں قیامت کے دن ایسا کوئی انتظام نہیں ہوگا اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہو گئے کتنی شدت اور تمازت ہوگی اس وقت انسان کا صدقہ اس کے سر پہ تن جائے گا سایہ بن کے اور سورج کی تپش سے بچائے گا اسے اور یہ سایہ تنہ رہے گا کھڑا رہے گا دو چار دن کے لیے نہیں حتیٰ یخ بین الخلائق جب تک اللہ رب العزت تمام مخلوقات کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک یہ سایہ تنہ رہے گا وہ دن معشر کا پچاس ہزار سال کے بر اتنا یہ پر رحمت سایہ انسان اگر صدقہ دیتا ہے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العزت تو انسان کا جذبہ دیکھتا ہے اور اس کے دل کا اخلاص دیکھتا ہے صبا کا در ہمن عالم در ہم کل ایک درہم ایک لاکھ درہم سے جیت گئے دو لوگوں نے صدقہ دیا ایک نے ایک درہم اور دوسرے نے ایک لاکھ درما اللہ تعالیٰ نے زیادہ اجر کسے دیا ایک درم والے کو زیادہ راضی کسے ہوا ایک درم والے سے بجا کیا فرمایا کہ اس کے پاس ٹوٹل دو درن تھے تو گویا تصدق سب تک بنس اس نے اپنا آدھا مال دے دیا آدھا مال اللہ کو دے دیا یہ جذبہ ہوا نا یہ نہیں سوچا کل کیا کھاؤں گا پرسوں کیا کھاؤں ٹوٹل دو دھرن کیا بنے گا نہیں کوئی مستحق آیا کوئی سائل آیا اسے اس نے ایک دھیر دے دی کہ اس کی طلب اور رغبت تھی اور اس کا جذبہ تھا اللہ تعالیٰ جذبے کو دیکھتے انسان کے اندر جھانٹتے کہ اس کے اندر کیا ہے اندر اگر واقعی اخلاص ہو تو اللہ بہت راضی ہوتا ہے دوسرا شخص جو تھا جس نے ایک لاکھ درہم دی وہ بڑا مالدار تھا کروڑہ اربوں کا مالک تھا تو اس نے اتنے بڑے خزانے میں سے یہ درہم نکال کر دے دیے اسے کیا فرق پڑا لیکن اس کا جذبہ قابل نہیں تھا جس کے پاس ٹوٹل دو درہم اس کی کل کائنات تھی اس نے ایک درہم دے دیا آدھا مال دے تو اللہ یہ جذبہ دیکھتے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وسرا کے لیے اپیل کی جنگ تبو کے لیے صحابہ بھر بھر کے مال لا رہے اسمانے کے آ رہے کبھی ڈدے فتح اونٹ لے کر اور ایک بار تو سونے کی سو اشرفیاں لے کر آ گئے سونے کے سو سکے اور نبی اسلام کی جھولی میں بکھیرتی آپ بڑا خوش ہو کہ ما درا عثمان ماں امیر ابا ادریاؤں عثمان آج کے بعد جو چاہو کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا جو چاہو کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ آج کی نیکی تمہارے جنتی ہونے کے لیے کافی یہ صدقے کا فائدہ ہے اب سارے صحابی کچھ لا رہے ہیں ایک انصاری پریشان کہ میں کیا دوں میرے پاس تو کچھ نہیں چند درخت ہیں کھجور کے مگر کھجوریں بھی پکی نہیں ہیں اچھی ہیں اسے کہا چلو دیکھتا ہوں کوئی پکی کھجور کوئی کوئی کھانے کے قابل ہو وہی پیش کر دو رات بھر اپنے باغ میں ایک ایک کھجور کو ٹٹولا اور جو کھجور کھانے کے قابل اسے ملی اس کو توڑتا گیا صبح تک وہ ایک آدھ کلو کھجوریں اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو گیا اور جا کے نظیر اسلام کو پیش کر دیا اللہ تعالی نے اس انصاری کے رات کے کردار کی خبر اپنے پیغمبر کو دے دی تھی وہ صدقہ بڑا پسند آیا حالانکہ مال کے ڈھیر لگے ہوئے فرمایا کہ انصاری کا صدقہ اس مال کے اوپر بکھیر دو اوپر بکھیر دو یہ کھجوریں بڑی پسند آئی اس میں اس کی محنت اس کی تڑپ اس, اس کی طلب اس کا جذبہ اور اس کا اجلاس شام بولنا تو, تو دلوں کو دیکھتا ہے بلاک ہوگی اللہ خلو ہے تم تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے دلوں میں کیا دیکھتا ہے اخلاص ہے یہ نہیں اعمال میں کیا دیکھتا ہے کہ اعمال میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے یہ بس دل میں اخلاص ہو عمل کا ظاہر سنت کے مطابق ہو اللہ راضی ہو جاتا ہے کتنا سہل یہ راستہ کتنا آسان یہ راستہ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اب یہ جو اختتامی لمحات ہیں ان میں یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ نیکیاں آئندہ بھی کرتے رہیں عمل امر ہے رات کے نفل آئندہ بھی پڑھتے رہیں نفلی روزے آئندہ بھی رکھیں قرآن کی تلاوت آئندہ بھی کریں صدقہ انفاق فی بھی اللہ آئندہ بھی کرتے رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق جو جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ نیکیاں جاری رہیں کیونکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب اللہ ما ماں تابام صاحب القلّہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہ ہے جو لگاتار ہو تسلسل کے ساتھ ہو اور ہمیشگی کے ساتھ ہو جس میں دوام ہو نہ کہ ناغے پر ناغے ہو وہ عمل پسند نہیں اس عمل میں دوام ہو وہ پسند تو یہ ایک اپنے اندر ایک چیز ٹھان یہ نیکیاں بند نہیں کرنی اور بند نہیں ہونی چاہیے بلکہ آگے بھی ان کو چلتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو یہ پسندیدہ عمل اور پانچویں چیز یہ کہ ہم نے رمضان میں صبر کیا گناہوں کو چھوڑ کر اس صبر میں تسلسل اگر دل میں یہ سوچ ہے کہ رمضان گزرے تو پھر میں اپنی اسی روٹین پر آ جاؤں جو پہلے تھی وہی معصیت وہی گناہ تو اللہ تعالی جو عمل قبول کرنے والا ہے وہ صرف عمل کے ظاہر کو نہیں دیکھتا عمل کرنے والے کے باطن کو بھی دیکھتا اس کے دل و دماغ میں اگر یہ تصور موجود ہے کہ رمضان کے بعد یہ گناہ پھر شروع کر دوں گا تو پھر یہ عمل قبول نہیں ہوگا کیونکہ روزے کا مقصد ترکے تو نہیں ہے ترکے شراب نہیں ہے روزے کا مقصد بھوک اور پیاس نہیں ہے بلکہ لائن لگوم تتخ مقصد تو یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متقی بن جاؤ یہ تقوی کا موسم ایک مہینے کا نہیں تقوا کا موسم طاطمِ حیات ہے ہمیشہ کے لیے تو اگر رمضان میں متقی ہیں اور بعض میں اس تقوی کی دھجیا بھی تو اللہ تعالیٰ ایسے روزے قبول نہیں کرتے تبھی تو بیگمبر علیہ السلام کو فرمان ہے ربہ صاعمن لئی صلی الحمن سیامی الما ربہ قائمن دئی صلی الحمن خیام ہی الصار بہت سے روزہ دار رمضان گزرے گا بہت سے روزہ دار ایسے ہوں گے جنہیں ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاز کے کچھ نہیں ملے اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے جنہیں شب بیداری کی تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملے تو ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر اپنے نصب العین کا تعین کیجیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جائیں اور جو ہماری محنتیں ہیں سیام و قیام ہے اور قرآن کی تلاوت ہے نفقات صدقات اللہ یہ سب اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اللہ تعالی آپ کا یہ قیام قبول فرمائے اور ہمارے عزیز حافظ صاحب اللہ ان کے حفظ میں برکت دے اور اللہ ان کا سینہ کتاب و سنت کے کی علوم کے لیے کھول دے اور اللہ فراہم بھی دے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اللہ مسجد فضل اور اللہ رب ال تمام ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو صحتِ کاملہ شفا عاجلہ ادا فرمائے اور اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ نے عبادات کو قبول فرمائے یہ کچھ ساتھیوں نے دعا کی اپیل کی ہے یہ زید ایک لڑکا بیس سال کا کہ ٹریفک کے حادثے میں زخمی ہوا اور پانچ سال سے وہ قومے میں دعا کریں کرنا اس کو صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے اور ہماری جماعت کے عظیم عالم دین شیخ محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ بیمار ہیں اور آئی سی یو میں ہیں ان کی صحت کے لیے بھرپور دعا کریں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے یہ پوچھا گیا ہے کہ جو شب قدر میں پڑھنے کی دعا ہے جامع ترنضی کی حدیث سے اللہم علامہ کافو الحب الفاف عنی کیا وہ حدیث ضعیف ہے فضائل میں وہ حدیث قابل قبول ہے اور وہ دعا پڑھی جا سکتی احدیث میں جو عقیدے کی احادیث ہے احکام کی اور فضائل کی ان تینوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے امام احمد کا قول ہے کہ عیدا جان کثر الحرام شدت نا و انجان اگر ہمارے پاس کوئی حدیث حلال و حرام میں آئے گی اس کی صنعت میں ہم سختی برتیں گے اس کو خوب سختی سے جانچیں گے اور اگر کوئی حدیث حلال و حرام میں نہیں بلکہ کسی کام کی فضیلت ہے کوئی تو اس میں ہم نرمی سے اس کو دیکھیں گے اور یہ حدیث فضائل میں ہے اور قابل قبول ہے ان اللہ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 انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ذنكونا من الخاسرين ربنا ظلمنا نفسنا ظلما كثيرا ولا لا يغفر ذنوبك إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربي ربي ربي اغفر وارحم انت خير الراحمين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين <سؤال> رب اغفر وارحم انت خير الراحمين رب اغفر وارحم انت الاعز الاكرم اللهم تحب العفو فاعف عنا اللهم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك تحب العفو فاعف عنا ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها صاد مستغفرنا غفار اللهم اجعل اللہ من اللہ من النار ادب من من الباص رب الشافی اللہ شفا اللہ شفا شفا وادقم اللّہ مش مردان مذ المسلم یا شافل امروض عشفِ مردانہ يا المسلم یا شافل امراض عیشف مردانہ مذ المسلم العالمين تمام بیماروں کو صحتِ کامل عجلۃمۃ تمام بھائیوں بہنوں کو جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عجلہ اور دائمہ عطافرما یا اللہ ہر شر سے ماخوذ رکھ العالمین عافیت کی زندگی عطا فرما دے غنا کی زندگی عطا فرما یا اللہ فقر سے ماخوذ رکھ یا اللہ کاروباروں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ رضق حلال عطا فرما وافر رزق حضالت عطا فرما اللہ عمانہ نسلک کا علم نافع عمل متقبل ورزق قنت واسع من واسعہ بشفاء بنک اللہ لاہمین اس ملک پاکستان میں اسلام کے نظام کو قائم فرما دیں یہاں توحید کا بول بالا ہو تیرے پیارے پیغمبر کی سنت کی حاکمیت ہو یا اللہ شرق بے قونی کر دے بدعت کا خاتمہ فرما دے لاہمین اس ملک میں اسلام کا توحید کا سچا نظام قائم فرما دیں یہ ملک توحید کے نام پر لیا گیا اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا لیکن آج تک توحید اور سنت کی قیادت اس ملک کو حاصل نہیں ہوئی یا اللہ سچی مخلصانہ قیادت ادا فرما دے جس ملک میں واقع اسلام کو قائم کرے تیری توحید کو قائم کرے اور تیرے پیارے پیغمبر کی سنت کو قائم کرے اللہ عالمین ہم بڑے ہی گناہ ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں پر قلم عفو پھیر دے یا اللہ اپنی رحمت کو دیکھ اپنے فضل کو دیکھ اللہ عالمین ہمارے ساتھ اپنی رحمت اور اپنے فضل کا معاملہ فرما دے یا اللہ ہم سے رادی ہو جا یا اللہ ہم سے رادی ہو جا یا اللہ ہم سے رادی ہو جا ہم تیرے غضب ناراضگی کی متحمل نہیں ہیں تیرے عذاب کی متحمل نہیں ہے یا اللہ ہمیں اپنے غصے سے اور اپنے غضب سے محفوظ رکھ یا اللہ ہم سب سے رادی ہو جائے مغفر فرما گناہوں کی سارے گناہوں کو معاف فرما دیں صغیرہ ہوں قبیرہ ہوں سب کو معاف فرما دے یا اللہ سری ہوں جہری ہوں سب معافرما دے چھوٹے ہوں بڑے ہوں سب معاف فرما دیں جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھول جھوک میں ہو گئے ہوں سارے گناہ معاف فرما دے گناہوں سے پاک صاف فرما دے یا اللہ ماہ سیام ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک صاف کر جائے جب یہ مہینہ گزرے ہم گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہوں یا اللہ ہمارے روزے قیام صدقات اور کی تلاوتیں اپنی رداخلی قبول فرما اللہ ہمیں ریا سے بچا یا اللہ ہمیں اخلاص سے بھر دے یا اللہ ہمیں اخلاق ادا فرما دیں یا اللہ اس ملک میں توحید و سنت کی حکومت قائم فرما دیں یا اللہ عالم اس پوری دنیا میں جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے یا اللہ جہاد کو مستحکم فرما دے مجاہدین کی مدد فرما یہ اسلامی لشکر اور قافلے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما نصرت کے اپنے دروازے کھول دے یا اللہ کفار کو, کو تتر پتر کر دے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے ان کی طاقتوں کو اسلحوں کو یا اللہ فنا کر دے تباہ و برباد کر دے یا اللہ ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دے یا اللہ ان کی طاقت کو بکھیر دے یا اللہ ان کی قوت کو پارا پارا کر دے مجاہدین کو مستحکم فرمائے اپنی خاص مدد دا فرما یا اللہ یمن میں یا اللہ عراق میں شام میں فلسطین میں اور یا اللہ برما میں اور کشمیر افغانستان میں یا اللہ جہاں بھی جہاد کسی نہ کسی طور جاری ہے مجاہدین کی مدد فرما دشمنوں کے عزائم خاک میں ملا دے اور اسلام کو اور جہاد کو مستحکم فرما دے یا اللہ یمن میں جو مظالم ہو رہے ہیں یا اللہ مسلمانوں کی عبادت فرما یہ حوثی باغی یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے یا اللہ تباہ و برباد کر دے بلاد حرمین کی حفاظت فرما آل سعود کی حکومت کی حفاظت فرما یا اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما الہٰ العالمین اعلی سعود کی حکومت اس دنیا میں واحد حکومت ہے جو دیر توحید کی خدمت کر رہی ہے اور دیری توحید کے پیغام کو پھیلا رہی ہے اکیلی جامع اسلامیہ مجنہ یونیورسٹی ایک مثال کے طور پر کافی ہے جس کی اثرات دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں جس کی علماء اور فارغ و جو علماء ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور دین اسلام کی شما کو روشن کرنے میں مصروف ہیں اس حکومت کے کمالات میں سے ایک کمال یا اللہ اس حکومت کی حفاظت فرما یا اللہ خاص مدد فرما نصرت فرما ہمارے بیماروں کو صحتِ کا عاملہ عطا فرما دے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے یا اللہ جو پریشان حال بھائی بہنیں ہیں سب کو آفیت کی زندگی عطا فرما دے یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے ہماری اولادوں کو بری صحبت سے بچا اچھی صحبت عطا فرما دے اور تقوی کا منحج عطا فرما دے اور تقوہ کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ اپنی رحمت کے ثباب عطا فرما دے یا اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے اور آئندہ کے لیے تقوا کے منہج کو اختیار کیے رہنے کی توفیق آ فرما دے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ تیرے انبیاء کے نے اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سے جو کچھ خیر و برکت کا سوال کیا یا اللہ وہ سب ہماری جھولی میں ڈال دے العالمین تیرے امبیائے کے نے اور بالخصوص محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے جس جس شر سے تیری پناہ طلب کی یا اللہ ہمیں بھی اس, اس شر سے پناہ دے دے ہمیں بھی عافیت دے دے ہمیں بھی عفیت دے دے, دے دے یا اللہ تقوا کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے العالمین رزقِ حضال کے دروازے کھول دے یا اللہ پریشانیاں دور فرما دے اور یا اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما دے بیماروں کو صحتِ کاملہ عطا فرما دے مریضوں کو شفا کامل عطا فرما دے جن, جن ساتھیوں نے دعا کی اپیل کی ہے ان کے مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عذاف رما ہر پریشانی سے ان کی حفاظت فرما اور یا اللہ مستقل طور پر تخوا کا منحج اختیار کرنے کی توفیق عداف رما قیامت کے دن اپنے پیارے پیغمبر کے شفاعت عذاف رما یا اللہ قیامت کے دن جنت الفردوس کا داخلہ عداف رما دے اللہ اپنا دیدار عذاف رما یا اللہ اپنا دیدار عذاف رما یا, یا اللہ اپنے چہرے کے دیدار کی عطا فرما دینا یا اللہ قیامت کی دن جب تیری ملاقات ہو تو تو ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے ہمیں دیکھ کر راضی ہو جائے ناراض نہ ہو یا اللہ پورے شراست سے تیزی سے گزرنے کی توفیق عطا فرما دینا ہر شر سے محفوظ رکھنا یا اللہ اور اساتذ قیامت بڑے خوفناک ہے اور یہ گھاٹیاں بڑی خوفناک ہے ہمیں ہر گھاٹی میں استقامت دے دینا یا اللہ قبر کی گھاٹی قبر کی تنہائی اور قبر کی وحشت بہت ہی خطرناک ہے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچانا یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دینا ہمارے بزرگ جو فوت ہو چکے ہمارے والدین جو فوت ہو چکے ہمارے اساتذہ جو فوت ہو چکے یا اللہ ان کی خبروں کو منور فرما دے ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے العالمین کل ہم نے بھی ان قبروں میں جانا ہے یا اللہ ہمارے ساتھ بھی اپنی رحمت کا برتاؤ فرمانا اپنی شفقت اور محبت کا معاملہ فرمانا یا اللہ ہم تیرے عذاب کے ہرگز متحمل نہیں ہو سکتے یا اللہ سعادت کی زندگی عطا فرق جب تک زندگی ہے ایمان والی ہو سلامتی والی ہو تقوی والی ہو اور جب تیری موت کا فیصلہ آ تو یا اللہ یہ خاتمہ ایمان پر ہو تیری محبت پر ہو تیرے پیارے پیغمبر کی محبت پر ہو عملِ صالح پر ہو توہید پر ہو اور کلمہ لا الہ اللہ پر ہو یا اللہ قیامت کے تمام عرصات میں اور تمام گھاٹیوں میں ہمیں استقامت ادا فرما دینا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھما دینا اللہ عالم من گناہوں کو بعف فرما دینا ان بندوں میں شامل فرما دینا جن کے گناہ بھی نیکیاں بن جائیں گے اور جو قیامت کی تمنا کریں گے کاش ہم نے اور گناہ کیے ہوتے تو آج وہ بھی نیکیاں بن جاتے یا اللہ یہ تیرا فضل ہے اور تیرا کرم ہے اور تیری سماحت اور وسرت ہے یا اللہ ہمیں عذا فرما دینا محروب نہ رکھنا ہمارا نامۂ اعمال یا اللہ دائیں ہاتھ میں ہو اور جب اعمال کا وزن ہو ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور گناہوں کے پلڑے کے پر خچے اڑ جائیں نیکیاں بھاری پھڑ جائیں ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے مزان حسنات کو بھاری کر دیں گے یا اللہ اگر ہم نے حقوق الباد میں کوئی کوتا ہی برتی ہے تو ہمیں دنیا میں معاف فرما دے یا اللہ دنیا میں معاف فرما دے اگر ہم بھول چکے ہوں تو وہ حقوق اپنے ذمہ لے لے تو عطا فرما دینا اور تو جو ہے وہ محبت کا اور اپنے جو ہے وہ کرم کا فیصلہ فرما دینا ہمیں کامیاب بندوں میں شامل فرما دینا رمضان میں بہت سے بندے جن کی گرد جہنم سے آزاد فرماتا ہے یا اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے ہماری گرد نے جہنم سے آزاد کر دے بندے دیر اوتقاء ہیں ہمیں اپنے اوتقاء بندوں میں شامل فرما لے العالمین ہمیں آفیت کی عزت کی زندگی بسر کرنے کے توفیق عطا فرما دین اسلام کی حفاظت فرما دین اسلام کو غلبہ عطا فرما اور کفار ان کی جمعیت ان کی طاقتوں ان کے اسلح ہوں اور ان کی قوتوں کو پارا پارا کر دے اور اسلام کو دنیا بھر میں غالب فرما دے رب اغفر برحمان تخیر الرحمِ ربانہ حسنا حسن بفیل آقر حسن بقی نا بنار ربانہ سلندان حسن و علم تخیل اللہ نقوال رحیم اللہ مین نروبے من الهم والحزن بنعوذ بك من الجبن والبخل بنعوذ بك من العجز والكسل بنعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وطب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على